اور بے شک ہم تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیبیاں اور بچے کیے اور کسی رسول کا کام کے کوئی نشان لے آئے مگر اللہ کے حکم سے ہر ودا کی ایک لکھت ہے